اصل میں جو کچھ قرآن حدیث میں آدمی پڑھتا ہے نا تو آخر میں اس کی حقیقت باتل میں پیدا کرنی ہوتی ہے کہ اگر ظاہری عمل ہے تو ظاہری عمل کا آدمی پابند ہو چکا ہوں اور باطنی عمل ہے تو باطنی عمل اس کے دل میں پکا ہو گیا ہو تو یہ چیز الفاظ کے سیکھنے سے ترجمہ کے سے اور تشریح سمجھنے سے نہیں ہوتی ہے علادہ اس کے لیے مجاہدہ کر کے پھر یہ بات حاصل کرنی ہوتی ہے صاحب اکرام کا کمال یہ ہے کہ وہ جس وقت آیت نازل ہوتی تھی اس کا ترجمہ تفسیر سیکھ لیتے تھے تو اس کی حقیقت کو پانے کے لیے عرصے دراز تک اس کی مشق کرتے تھے اس لیے یہ روایت میں بات آئی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بکرا ڈھائی سال میں پڑھی اور جب سورہ بکرا کی نے ختم کی تو ختم والے نے پھر بکرا طبح کر کے انہوں نے خیرات کی اور دوسری روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے سورہ فاتح کی آٹھ سال کی کسی کو یاد ہے تو دوسری روایت کس کی بن اللہ رضی اللہ عنہ کی ہمارے گھر میں رضی اللہ اللہ عنہ نے, نے سورہ فاتحہ آٹھ سال میں سیکھی آٹھ سال لگے اسم. تو ان کا سیکھنا اس کے ظاہری باطنی حقیقت کے ساتھ ہوتا تھا ایک آیت میں آپ کو سنا ہوں کتاب اناجی کا قبل استدان دربار والوں سے کہا کہ بلکہ بلکیز کے تخت کو کون لے کر آئے گا تو قال فریقال فریت نے بھی قبل انتخاب مقامی احفریت جد نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے ہوئے نہیں ہوں گے ایک لڑکے نے پوچھ میری اجازت کے بغیر قبول کیے ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا جی متحدہ صاحب ہاں جی اس کے ہمارے ساتھ کیا تعلق ہوا جی خاک تعلق بھی نہیں ہے ایسے مجلس میں آ کر بیٹھ کر چلے گئے بس اتنا نہیں تعلق تفریح دن نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لاؤں گا کیا آپ پہلے سوٹے نہیں ہوں گے ایک گھنٹہ دو گھنٹے, گھنٹے مجلس ہوسی ہے। کے پاس کتاب تو کہا کا قبر نہیں پلک جھپکنے میں لے کر آ جاؤں گا سلمان علیہ السلام کے وزیر آصف برقیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور میں تخت کو وہاں لا کر رکھ دیا پوچھا کہ وہ کیا علم تھا اور میں اس کو کیسے سیکھوں گا کیا پہ استاد ہو تو ہاں کا پر عبداللہ کیوں تعانویر تانویر احمد سلحمان علیہ السلام محمد اچھا یہ کیا تھا کیسا سکھا جا سکتا ہے سڑے سے رکھ کے سیدھے ناوڑی کراچی ہے جی تو ایسے ہی میں وہ نتیجے کے طور پر بات کیے دی عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے کبھی پوچھا کہ علم کیسے ہے اور جب وہ پرانے پاک نے بتایا کہ وہ کتاب علم ہے تو بندے کو سیکھا بھی جا سکتا ہے وہ کیسے سیکھا جا سکتا ہے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے ایک بہت بڑے حامل گزرے ہیں شاہ محمد غوث گوالیاری اور عملیات پر ان کی کتاب جوائر خمسہ بڑی بڑی زبردست کتاب ہے و دموں کی تو توویز دم کرتے ہوئے لوگوں میں تو بڑا بزرگ بن جاتے ہے آدمی دیکھ تو سدنی کہاں تک پہنچا ہوا ہے تو آخر میں کو طلب ہوئی کہ اپنی اصلاح کے لیے بہت کرنی ہوتی ہے نے معلومات کی لوگوں سے کہ کون بڑے بزرگ ہیں ان کو بتایا گیا کہ گنگو اور شریف میں عبد القدس گنگوئی اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں سننے کہا ہے کوئی مشکل بات نہیں اپنے جناب بھیجیں گے ان کے اور ان کو اٹھا کر لے آئیں گے یہیں پر بیٹھ کر لیں گے بیت کر کے پھر ان کو پہنچا دیں گے اس جگہ پروسس کر کے انہوں نے جنوں سے کہا کہ گنگو جاؤ اور اللہ علیہ کو کر لے آؤ جن جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کون ہو کس لے آئے ہو انہوں نے کہا جی ہم جنات ہیں اور شاہ شاہغس گوالیاری کتابیں ہیں اور آپ کو یہاں سے اٹھا کر گوالیار لے جانے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا اور یہ سی تھی گوالیار لے جانے کے لیے آئے ہو جاؤ اور محمد غوث کو اٹھا کر لیا یہاں پر بس وہ گئے جی گئے وہاں پر جب گئے اپنے عامل کے بعد کتابے تھے اس کو پکڑا اور اٹھا کر انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا تمہیں ہم جے گنگوج لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا تو تم میرے تابے نہیں انہوں نے کہا تابے تمہارے ہیں لیکن اس آدمی کی روحانی کو جتنی زیادہ ہے کہ تم اس کے آگے ہم نہیں کر سکے آپ تمہیں اٹھا کر وہاں لے جائیں گے تو شاہ گوالری صاحب گوالری صاحب نے جنوں کا قبضہ کرنے کے چلے کاٹے ہوئے تھے رحمتہ اللہ نے کوئی چلا نہیں کاٹا ہوا تھا لیکن اللہ کا تعلق تقویٰ اس کے جو مجاہدات کیے تھے تو اس کے آگے باقی چلے ولے کو خاص حیثیت نہیں رکھتے ہیں تو اس کے ان پر غالب تھے بہت آپ نے تخوا اور ذالق ملا کے ان پر غالب تھے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ آپ کو روح حاصل کرنا سکھائیں گے تو میں نے سوچا جی کہ ایک اضافی عمل ہے سیکھ لے آدمی تو چلو نہ سیکھا تو کوئی خاص ضرورت نہیں اگر میں دن کو چلتے ہوئے گیرمارم پر پڑی ہوئی نگاہ کو جکانا سیکھ لوں تو یہ کمال ہے جب بات کرتے ہوئے مجھے سچ میں نقصان ہو رہا ہو جھوٹ میں فائدہ ہو رہا ہو اور میں زبان کو جھوٹ سے روک, روک لوں سچ بول لوں تو یہ کمال ہے سیکھنے کا جب ظلم سے فائدہ ہو رہا ہو اور انصاف سے اور عدل سے رحمدری سے نقصان ہو رہا ہو اور میں ظلم کو چھوڑ دوں میں انصاف کر لوں تو یہ کمال سیکھنے کی چیز ہے ایک دفعہ رائے بڑھ نے کیسا عامل آیا تھا عرب ممالک کا تو اس نے کہا میں اتنا بڑا عامل ہوں کہ اپنے حکومتوں کے آلات وغیرہ کے بارے میں سعودی عرب والے کتنے توحیدی بنتے ہیں جی سلفی اور توحیدی اور شرک کے خلاف کہ اپنا شاہی جہاز بھیج کر مجھے بلایا کرتے ہیں کہ ہمارے آلات کا کیا ہوگا کہ تم امداد رب الجفر کے صاف کر کے بتاؤ کیس بھی میری حیثیت ہے میں کہتے اللہ کا مجھ پر احسان ہوا کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں سورا سے وہ آدمی آیا تھا پولیس افسروں کے پاس مٹور تھا اچھا یہ بات یہ ہے اچھا اگر آپ نہیں تو نہیں پتہ آپ جم کتنے آپ کی کیا, کیا ,000 ,000؟ میں بتا دوں گا آپ کو بشکے ہیں اور علم ہے قسم کے سب کچھ میرے پاس تھا لیکن مجھے اصلاح نفس حاصل نہیں تھی اس کے سیکھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس کے چچا امداد کا بڑا شوق تھا نا کہ میرا تذکرہ بھی مرد درویش میں ہو جائے تو میں نے کہا کچھ لکھ کر دو تو اس نے حضرت صاحب کی کرامات لکھ کر دی اس نے اسے لکھا کہ ایک سال میں بہت مصروف رہا میں اس کا تھا کسی پارٹی کا لیڈر بھی تھا اور یہ بھی تھا وہ بھی تھا اور پھر بھی میں حضرت کی دعا سے پاس ہو گیا تو پارٹی کے لیڈر والی بات میں نے سوچنے لکھا دی کہ اس میں اس کے نفس کی بڑائی کا بڑائی چھلکے گی اور اس کو نقصان ہوگا بےچارے اور اس کے بغیر پھر واقعے کو لکھا میں اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے نا اس لیے میں بار بار تو پھر پھر بات کو دوہرا کر کہہ رہا ہوں تو بات کیا کہہ رہا ہے سر جی ابھی جو بات تھی کی اسلح نس مجھے اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں ٹھیک ہے تو عرض یہ کرنی تھی وہ سلیمان اسلام کا واقعہ بیان کرنے سے کہ جی. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ باطن میں کس حال کے پیدا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے باطن کے کس بات کو حاصل کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کو میں کیسے حاصل کروں اس کو میں کیسے حاصل کروں سیکھنے کی یہ چیز ہوتی ہے بعض آدمیوں کو ترجمہ تفسیر پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہوا ہوتا لیکن قرآن کے حقائق اور بعد مقامات اور احوال وہ سیکھ لیتے ہیں مشاعر سے پوچھ پوچھ کر اور مشکر کر کے سیکھ لیتے ہیں ثالمان یہ اقمال اشیم میں لکھا ہوا ہے اور ابو علی کرندر رحمۃ اللہ علیہ کے ملگزار میں لکھا ہوا ہے کہ تکمیل توازت سب ہو جاتی ہے تب اور تخمیل توازن سب ہوتی ہے جب تواز وادی بے تکلب ہو جائے ساکر صاحب بے تکلب ہو جائے کسے کہتے ہیں احساس میں رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ اس نے محنت مشقت کی اور اس کے بعد اس کو تواز و راجدی حاصل ہوئی کیا باریہ وغیرہ نسوخیرہ صاحب اس کو اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں صاحب اس سے بہتر نظر آتے ہیں اعتبادوں کے اصول کی مشق ہوئی اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ ہمیں توازن حاصل ہو گئی ہے تو ایک کا بعد ابھی بھی قلب میں باقی ہے کبر کا ایک پہلو ابھی بھی باقی ہے جب اس واضح کے بعد پھر یہ بات بس یہ بات ہوگئی کہ اس کا احساس ختم ہو گیا کہ توازو ہمیں اصل ہے بھول بال گیا اس بات کو سب کاملوں بلانا صاحب شیر پڑا کر برادر بے نہایت در گئے اس کو آگے ہر جانے رسی آج جا میں ایستا شہر تھا کچھ کہ بھائی بہت زیادہ تر ہیں جہاں تو پہنچ گیا تو وہی اس جگہ نہیں ہے جہاں پہنچنا تھا اور آگے منزلیں ہیں اور آگے منزلیں اور آگے منزلیں ہیں اور, اور, اور جس وقت بھی کسی کے پاس جاتا ہے کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے باطن پار جو تاریخ آاکیبر کا عاجزی کا اور شاوت کا سکون کا تو اس کی شخصیت پر لہروں کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے تو ایک اصول کا ایک حصول فیض وہ قلب کی لہر ہے جوڑتی ہے اور قلب پر آتی ہے پھر کلام میں کوئی بول رہا ہے اس کا تاثر, تاثر آتا ہے آلات کو دیکھتا ہے اس کا تاثر آتا ہے بعض آدمی کو مشاعرہ سے مناسبت ہو اور فیض کا ضرور راستہ شروع, شروع ہو جائے اس کا کل فیض شروع ہو جائے تو بعض باتیں بغیر پڑھے اس کو سمجھ آ جاتی ہیں بغیر کتاب کے اندر اندرش بینی علوم انبیاء بے کتابوں بے معید و اوسط کہ تو اس کے اندر جو ہے تو انبیاء علیہ السلاۃ اسلام کے علوم کو دیکھے گا بغیر کتاب کے بغیر کسی سکھانے والے کے اور بغیر استاد کے ایک دفعہ یہ ادر سعید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سلمان ندوین کا نام ہے والد صاحب کا نام سلیمان تھا بیٹے کا نام سلمان ہے سلمان نویر صاحب جو جنوبی افریقہ میں دربھنگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے تھے وہ مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے ہوئے تھے وہ جانے والے تھے اس تو میں جا کر بیٹھا تو میرے کل پر وارس دُبا کے لیے چوہا خریدنا چاہیے پشاوری تو پھائے پھر وہ کنجوس تو میں ہے نا جی تیسر صاحب کنجوسی ہوا اس کی زیادہ قیمت ہی پھر خیال آئے گا کرا کلی ٹوپی کے لیے بنا رہا تو میں گیا بنانے کے لیے بنا کر لے آیا اور پیش کی کیا مولانا صاحب کو کہ یہ ان کے لیے اضیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں آئی سی کہ ان کے لیے بنا دینی چاہیے جس پر وہ دل میں بات وارث ہوئی اس سے مجھے مناقس ہو گئی اسی وقت اگر مولانا <متحد> صاحب کے دل پر وارد ہوئی نا آئی بات کہ ان کے لیے بنانی چاہیے تو بغیر ان کے بولے مناقس ہو گئی مجھ پر پوجا جا کر میں بنا کر لیا کہتے مشاعر کا ایسے وقت میں خاص خاص قبولیت کا ہوتا ہے نا ایسے مہمانوں کے لیے وغیرہ میدان مار لے تو آدمی اس نے اس وقت کچھ کارنامہ کر دیا تو کل کا جب آدمی کا رابطہ ہو جائے ایک فیض ہے تو ایک روانی لہر کی شکل میں آتا ہے اور بادن کے جذباتِ معصیت سب پڑ جاتے ہیں نور بادن میں پیدا ہو جاتا ہے اور بے کتابوں بے محیط و بے اوستا علم کے دروازے کھل جاتے ہیں امام ابو نفر احمد اللہ علیہ امر مادی کرب رضی اللہ نہیں ہے امر امر ماضی کرب ہے امر مادی کرمر کرب پیٹ ماجی... کا درد اربوں کا طریقہ ہوتا نا بڑے سخت اور کرخ نام لڑکوں کے رکھتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ تم لڑکیوں کے نام بڑے نفیس رکھتے ہو اور بیٹوں کے نام بیٹیوں کے نام نفیس رکھتے ہو اور بیٹوں, کے بیٹوں کے نام بڑے, ہو کے نام بڑے کرخ رکھتے ہو ہاں <سلام> <سلام> <نا> جی غلاموں کے نام کے انہوں نے کہا کہ اس کے غلاموں کے نام لوگوں کے لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈرے کڑوا پیٹ کا درد اب بیٹوں کے نام بھی رکھے تھے پیٹ کا درد ہاں جی تو کہتے کے کے لیے نام رکھتے ہیں کہ جنگ ختم ہوئی بالا کریمہ تقسیم ہو رہا تھا تو کچھ بچ گیا تو میں فاروق عداللہ نے کہا کہ یہ حفاظ میں اور علماء میں تقسیم کر لو اب اور ماضی کاروبار کے لیے بڑے سخی آدمی تھے بڑے دسترخوان چلانے والے ہم بھی کوئی بچے ہمیں بھی اگر تم نے کہا یہ تو ہفتوں کے لوگ لما کے لیے آپ کو کیا آتے وہ ہاتھ کھڑا کہ انہیں ہم شریف کلو شریف سارا سنا دیا ضرور شریف اور کچھ آتا ہی نہیں ساری عمر جو ہے تو گزرجیے کہ ایک ہاتھ سے دشمن کے گھوڑے کی جب دشمن بھاگتا تھا نا تو ایک ہاتھ سے دم پکڑتا تھا, تھا گھوڑے کی جب دم پکڑتا تھا, تھا گھوڑا بھاگ نہیں سکتا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار مارتا تھا اس کی تلوار کا کیا نام المگیر صاحب نہیں بتایا گیا میں نے کہا المیر صاحب نہیں بتایا کہ المگیر صاحب کو اتنا آئی کیوں اس نے فوراً بتا دی <laughs> خدا سلامت سیار صاحب سمسام کا معنی کیا ہوتا ہے جی یہ مدد صاحب پوچھ کر بتایا کہ سمسام کا کیا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی مول صاحب اگر بتا دیں تو بڑا کارنامہ ہوگا کاج صاحب کا ہی نہیں تو اور کی تلوار کی بڑی شہرت تھی کہ جس چیز اور اس کے ٹکڑا بڑھا دیتی ہے تو ہمارے فاروق عد اللہ نے بڑا شوق ہوا کہ تلوار منگوائی جائے تو تلوار انہوں نے منگوائی سے اس کو دیکھا تو اتنی تیز نہیں تھی مہاراج کو تیز نہیں کہا کہ اس کی اتنی شہرت سنی تھی تو وہ تو تیز جس پر نہیں ہے تم نے جو جواب میں کہا کہ ابیر البین وہ صرف آپ کو تلوار بھیجئے تلوار کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے وہ نہیں بھیجئے ہے نا بھیا رات اور امر بازی کرب کا ہوتا ہے تو اللہ چارو کتنی آتا تھا لیکن امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اتنے علم اور اتنے فیم کے باوجود امر بادی کرب عد اللہ علیہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے شادی ہیں کیونکہ ان کے باطل میں جو حال ہے اور جو کمال ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے اندر داخل ہوا ہے تو غیر صابی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک نجات ہار بدل جاتا ہے نا الطاف صاحب ٹھیک ہے نا ہاں جی بس اب آ رہا ایک سر میڈیکل کالج کا طالب علم تھا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور بس اداس اداس رہنے لگا کھویا کھویا سا ہو گیا تو سے میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے تو میں بتاؤں دوں لیکن کالج سے باہر نکال کر ریپئر لوگ تنہا جگہ پر لے گیا وہاں جب چاروں طرف دیکھا کوئی بھی نہیں ہے تو اس نے مجھے بتایا تو اس نے کسی لڑکی کا نام لیا کہا کہ اس تو ہاتھوں سب کچھ ہو گیا ہے جو اس نے نام لیا اس کا چہرہ سرخ ہوا کان سرخ ہو گیا اسے. نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے کہ کہا دیکھیں جی. نام لیتے ہی چہرہ سرخ ہو گیا کان سرخ ہو گیا تو کیسا نگاہ سے فیض پایا ہے سارے دیکھ رہے ہیں کرتاب صاحب کا یہ تجربہ ہوا ہے کہیں ہاں <laughs> ایک گیر رہا یہ کوئی پچھلے ہفتے ایک پاگل کو لائے تھے تو وہ اپنی والدہ کے سامنے سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مجھے خدا لڑکی بڑی پسند آئی ہوئی ہے تو جائے گا ابھی میرا رشتہ کرائے گا ابھی میں نے کہا کیس تھا میں نے کہا کیس جو ہوتا ہے یہ اس کی مطالبہ اس کی بات کو نہ سنا جائے مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو مار سکتا ہے اپنے کو مار سکتا ہے تو اس نے پھلوڑ بازی شروع کی گھر میں ہنگامہ تو اس کو لے کر میرے پاس آیا تو, تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ جاؤ گے ابھی اور میرا رشتہ کر کے آؤ گے تو اقیر نے کہا کہ کیا, کیا ساتھ میں اس کا رشتہ کرنے کے لیے رشتہ کیا ہمارے پاس بچے تھا کہ فوراً جا کر کے کر جب واپس آنے لگے تو, ان کو اس کو کہا کہ تو ایسے ہی ایک نگاہ کا شکار ہوا ہے شہر سنایا میں نے ایک کی ایک نات ہے بڑی عجیب و غریب نات ہے اس نے قصیدہ بردا کے پیروی میں لکھی ہے پروفیسر صاحب بتاؤں پروفیسر صاحب بتاؤ نا لو کلم تیرا وجود سناؤ نہیں لو کلم تیرا وجود الکتاب گمبدیا بگین موہت میں لوہ بھی ہے قلم بھی ہے اور تیرا وجود جی والی کتاب ہے کتاب کا مظر ہے اور یہ جو نیلے رنگ کا آسمان ہے اگر تجھے ہم ایک محیط کہیں تو اس میں ایک بلبلہ ہے یہ رسنا تھا ایک بار شہر جو رسم آیا تھا وہ شہر یہ تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکلگے آپ جست عش خزور اس طرح تو کچھ ایک اور دوسرے فقیر منہ شادی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو بڑا محسوس کیا وہ برف زار پر سرایا تو یہ کیا گو کی بوریوں کی محبت بیٹھے ہو ہیں وہ ایک اس نے نظر سے نظر بھر کے دیکھا تھا اس کے اتنا سرائے نام لینے سے چہرہ کان سرخ ہو رہے تھے تو جنہوں نے اس حسن کو دیکھا ہو جس کے بارے میں کہا گیا کہ لو قلم بھی تیرا وجود کتاب گنبد یاب گینا رنگ تیرے محت میں سن پر کیا گزری ہوگی کہ ویسے ککر نہیں رحمتہ اللہ علیہ سے خبریں ہی سنی ہوئی تھیں اور جب پتا چلا کہ ہوان شہید ہو گئے ہیں سارے دانت تھی توڑ دیے سارے تھوڑے تھے ساگر صاحب ہاں جیسے تو لار میں کیا لکھا ہے سیار صاحب سیار صاحب دا سارے دان تھوڑے تھے اشاعت ہوئی تو سنت والے ہوتے نا تو کہتے ہے اور ان عزیز ہوتے نا سنا رب اللہ کہتے کہ قرآن عزیز کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا آپ تک پہنچی ہوئی خبر ہے اور آپ کا اس کو ماننا اس بات کی تائید ہے اور یہ زائربین علماء کو ایسا مسائل کا پتہ بھی نہیں ہوتا بےچاروں کو تو کہتے ہیں غلبۂ حال کسی بات میں اتنا غلبۂ حال ہو گیا کہ اوشی آواز سے کام کرنا شروع کر چھوڑ دیا اور آدمی نے ایک کام کر لیا تو غلبۂ حال والے کے امال پر پکڑ اور گرفت نہیں ہے یہ کس کا مسئلہ ہے اور اس کی تائید سوفیاں اب ایسے کبھی محمد اس واقعے سے ہی لیتے ہیں پچھلے سال ہم والی خان پر گئے تھے نا تو ایک آدمی کو نہیں دے رہے تھے تو کسی طریقے سے موقع پا کر اندر آ گیا اس بات صاحب یاد ہے تو جوں نہ آدمی ناچ پڑنے لگا تو اس نے ناچنا شروع کیا تو یہ جو مائک رام وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا سدار سبھی رچنا کی ہیں حالو گے کیا کر سکتے نہیں صوبیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خاص وہ کبائے جبے جو آئے ہوئے تھے تو ان میں سے دلّہ آدمی کو حضور سلق نے عطا فرمایا تو خوشی میں آ کر انہیں اپنی اڈی کو زمین پر مارا تو کہتے اتنا وجد اور رقص جو تو وہ صد اللہ غالب اور شیر خدا پر ہوا ہے کم کمزور آدمیوں کا پیسہ ہو سکتا ہے کہ پوش آواسی نہ رہے اور ٹکرے سے رکڑی بھی اور اس سے ریکارڈ بجا بابا سب کو دیکھ سکے ڈاش رکڑ اللہ